بس الرحمن ورحمۃ الرحمۃ اللہ و وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفاشہ صغبۃ باقی کھرخور باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو نوے پبلک تینتیس ہے تین سو نوے شروع سے لے کر ابھی تک کے دعوت شریف کے درست ہے اور تینتیس جو ہے اوراد فتھیہ کا درس نمبر تینتیس ہے الحمدللہ کل کی درس میں جو ہے آپ لوگوں کو تضبی اظہرہ پڑھنے کے ثواب جو ہے یہ دو درسوں میں آپ لوگوں کو پہنچایا تھا اور اس پہلے خود تجبی اظہرہ سبحانہ رن اللہ اکبر کے جو ہے توضیح آپ لوگوں کو ہوا ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے صبح کی اوراد میں تزبی اظہرہ کے بعد جو ہے تجوی حتظہر سلام اللہ علیہ کے بعد اس دعا کو دس مرتبہ پڑھیں یہ جو آنے والی دعا اس کو دس مرتبہ پڑھنا ہے دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ شريك اللہ لہم الك و الحمد و لاك ال شن غزي یہ مبارک دعا جو ہے اس کو دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تجزيت زہرا جب ختم ہو ہے تو اس کے بعد اس دعا کو صبح کی عورت فتح کے حصے میں ہے اس کو دس مرتبہ کرنا ہمیں لا الہ الا اللہ اللّہ توضیح علوم کا اجبا ہو چکا ہے لا الٰ لا الحم سے الہ معبود کے معنی میں تو لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہاں جی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یا کوئی معبود نہیں اس وسیع کائنات میں موجود کوئی بھی مخلوق یا شیخ کسی بھی صورت میں عبادت اور پرستش کے لائق نہیں لا الہ اس کا معنی یہ ہے جی لا الہ یعنی لا اللہ اس وسیع کائنات میں وجود کوئی بھی مخلوق کا کتنے سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو یا شے جو ہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو کسی بھی صورت میں یہ لا لاء جس کے معنی یہ بنتا ہے کسی بھی صورت میں عبادت و پرست کے لائق نہیں اللہ ہر فتنا ہے مگر سوائے کے معنی میں اللہ جو ہے اللہ یعنی سوائے اللہ کے یعنی پھر طبیعت بنے گا اس وسیع کائنات میں موجود کوئی بھی مخلوق یا شع کسی بھی صورت میں عبادت اور پرشش کے لائق نہیں سوائے اللہ کے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اللہ جو کیا ہے اللہ ذات واجب الوجود المستجمع الجمی صفات کا نام مبارک ہے اللہ ذات کے نام ہے جس کا وجود واجب الوجود ہے اس کائنات میں ایک ذات کا واجب الوجود اور بھی موجود ہونا ضروری ہے واج وجود اور جو کہ المستم لجمی صفا اور ایسی ذات جو تمام اوصاف جمالی جلالی کمالی سے متصف ایک ذات واجب الوجود کا اس کا اناج میں ہونا لازم ہے تو اسی اللہ کا جو ہے نام اللہ ہے اسی ذات کا اسی ذات واجب الوجود المستم لجم صفات الجمالیہ جمالی اول کا نام مبارک اللہ ہے تحریف فرماتے ہیں اللہ کے سوا ہمیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں لا الہ کوئی معبود نہیں اس وسیع کائنات میں موجود کوئی بھی موجود کوئی بھی, موجود کوئی بھی محلوق سے کسی بھی صورت میں عبادت اور پرشتی کے لائنے سوائے اللہ کے جو کہ ذات واجب الوجود مستجم لجمی صفات ہے وہ دہوں جو ہیں ہمیں یہ عربی ادب کے لحاظ سے واہ الگ لفظ ہو الگ ضمیر ہے وعد ہمیشہ حال واقعت بے طاویل منفردن ہو کر ہاں ملک الخد اللہ شریک اللہ واہدہ لا لہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واہدہ ولا ہے وہ منفرد ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کے ساتھ جو لا شریک اللہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو لا شریک اللہ اس میں بھی لا نفجز ہے یعنی اور جن سے شریک کی نہ فکر کرتی ہاں جن سے نفی کی شرک کرتی ہے یعنی اللہ کا کوئی شرک نہیں ہے کسی بھی دعوے سے نہ صفات میں نہ ذات میں اللہ کا کوئی شرک نہیں ہے ہاں صفات میں شریک اس لیے نہیں ہے اللہ بھی سمیع سننے والا جن, بندہ بھی سننے والا اللہ بھی جاننے والا بندہ بھی جاننے والا اس طرح بہت سی صفات اللہ نے بندوں کا عطا ہے یعنی یہ بندوں جو ہے اللہ کے ذات شریک نہیں ہے بندوں میں سے کسی کا اپنے ذاتی نہیں ہے سب کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا ہوا تو عقد میں اللہ کا ہو گیا نا اللہ کا نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی شرک نہیں ہے بندوں کے بعد جو کچھ میں اللہ ہی کا اسی کا عطا کردہ تو عقد میں اللہ کا ہو گیا بندے کے تو کچھ بھی نہیں بندہ خالی ہاتھ ہے این تم الفقرا اللّہ اللّہ علغنی الحمد تم سب تو فقیر ماس ہیں بے نیاز مطلق تو صرف اللہ کی ذات ہے لہذا لا اللہ شریک اللہ یعنی اور جن سے شرک کی نہ کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے واہدہ اللہ شریکِ اللہ اس کا کسی بھی زاویے سے کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں اللہ کا کسی بھی صفت میں نہ ذات میں شریک کا جو ہیں لغت میں مانا پارنر حصہ دار ساجیدار مانا کیا القاموس و سلجدید میں وتا تو اس کا فعل شریک یا شراک شرکن و شرکن آئے ہیں اس کے معنی شریک ہونا شرکت کرنا اور جب لا شریک اللہ یعنی اس کائنات کے تخلیق اور اس کے چلانے اور اس کے تدبیرات میں کوئی بھی شے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بلکہ سب اللہ کے محلوق مربوب اور مرزوخ ہیں لہذا عبادت بھی صرف اسی پاک ذات کی ہونی چاہیے ہاں جی وحدو اللہ شریک اس کا کسی بھی زاویے سے کوئی شریک نہیں ہے سب اسی کا محتاج ہے سب اسی کا مرزوخ مربوب ہے محکوم ہے مخلوق ہے لہذا حق یہ ہے کہ پھر اسی کی عبادت کی جائے کھاتا اللہ کے تو بھائی گائے بھی اللہ کے نا کھاتا اللہ کے گاتے کسی کو یہ تو نا انصاف ہے دنیا میں ہمارے لیے نا سے کوئی کسی کے کھاتا کسی کا مدہ مدح کسی کے کرے تو اردو والے اس کی مذمت رہتے ہیں بھائی کھاتا کسی کا کہتا کسی کا یہ میں عجیب سا ہے تو اللہ کے سامنے تو ہم یہی کر رہے ہیں کھاتا سارا اللہ کے ساری نعمتیں آپ کا وجود اللہ کا آپ کے تمام اچھے صفات اللہ کا آپ کے جتنی بھی نعمتیں سب اللہ کا اللہ کے شکر نہیں کر رہے ہیں کس کس کا شکر کرتے ہیں کس کس کا ہم غلام بن کے بیٹھا تو لا اللہ شریک اللہ اللہ کے سناج میں کوئی بھی شیب موجود محرق عبادت کے لائق نہیں و اکیلا ہے اس کا کسی بھی زاویے سے کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی کام میں اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی زاویے سے شریک نہیں ہے لہ الملک لحو اسی کے لیے ملک یعنی حکومت اقتدار بادشاہی القام حص الجید یہ معنی کیا اس میں لہو جار مجرور مقدم حاصل میں الملک الہو ہے الم الم الہ لہ الملک یہ عربی قواعد کے لحاظ سے جو ہے اس سے میں فرق پڑتا ہے الملک الہو کے نیم لاہور ملک کے آسمان فرق ہے لاہو نے لہو, لہو اپنے مطالعہ ثابت ان سے مل کر خبر مقدم الملک مبتار موخر ہے اور خبر کی جگہ مبتدا کے بات ہوتی ہے تو جو ہے الملک و لاہو ہونا چاہتا ہے مگر کوئی خاص فائدہ یا غرض ہو تو مقدم کرتے اور یہاں فائدہ حاصل دیتا یہاں پر لاہور ملک یعنی حکومت و اقتدار اور بادشاہی اس کائنات پر صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے اللہ کے لیے ثابت ہے یہ الملک الالملک اللہو کہیں تو بادشاہ اللہ کے لئے ہاں اسے دوسروں کے بادشاہ کے نفع نہیں ہوتے الملک اللہ بولیں جب لاہک بولیں تو اس کو عربی سلامتی تقدیم و محک و تاخیر لہو جب مجھے خبر مودا المول مردہ موخر ہے اس کو بعد میں ہونا چاہتا ہے پہلے لایا عربی ادب کے لحاظ سے تو اس کے معنیٰ حاصل کر دیتا ہے جیسے ای آکا نہ آبود آدمی نا ابدو کا ہے اللام تش تیرے عبادت کرتے ہیں ہاں اس کا تجمہ سے بھی اتنا سات تو اس سے دوسروں کی اللہ کے گھر کے عبادت نہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب اے آکا کہہ کے کا کوئی آکا کیا کہ پہلے لایا پہلے نا کو پہ پہ بعد میں تو معنی میں حاصل پا جاتے ہیں نہیں اللہ ہم فقر تیرے عبادت کرتے ہیں صرف تیرے عبادت کرتے ہیں صرف تج مدد چاہتے ہیں تو یہ معنیٰ جو ہے صرف فاقت کا معنی یہاں پر بھی ملک میں بھی یہی ہے اے اللہ ہاں جی بادشاہت حکومت صرف اللہ کے لیے معنی یعنی حکومت و اخدار. ملک میں نے حکومت و اقدار حکومت بادشاہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہے اور اسی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے لئے یعنی کوئی بیچ میں چون سکے و ل الحم جس میں کے لے الحمد تاریخ ستائش مداح سراہنا تعریف و ثناء القاعث جدید میسانہ منع کیا الحمد ان الج ہے استغراقی ہے جی دونوں ہونے کا امکان ہے یعنی تو آل ہونے کا بھی دوسرا استغراق ہے حقیقی ہونے کا دونوں ہونے کا امکان ہے یعنی تمام تعریف ہیں اللہ اشتراکی ہو جائے تو میں نے یہ بن جائے گا تمام تعریفیں سب کے سب تعریف اور جو حقیقی ہونے کی سرج میں اور جنشا نظم حقیقت و جن سے تعریف جنشا تو حقیقت و جن سے تعریف اللہ کے لے تو لہو المکہ لہو الحمد ہے تو لہو پلہ جب حاضر کے معنیٰ ہے حقیقت میں تعریف صرف اللہ کے لئے ہے حقیقت میں تعریف اور ثناء کے لائق مت و کے حقدار اللہ حق صرف اللہ کے ذات ہے لاہو الحمد میں بھی کی تقدیم تقدم, تقدم حشر کے لے یعنی تمام تعریفیں ہاں جی یا حقیقت میں تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے دونوں تجمہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے یا حقیقت میں تعریف الحمد للہ صرف اور صرف اللہ کے لیے یعنی آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ تعریف کسی میں کوئی حسن و خوبی یا کمال دیکھ کر کی جاتی اور حقیقت میں معلومات کے پاس جتنی کمالات حسن و خوبیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے لہذا تعریف و ثنا بھی حقیقت میں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے اور وہی پاکزاد ہی سداوار و لائق حمد و ثنا ہیں تو یہاں یہ فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تاریخی اسے اللہ کے لئے آخر میں واہ ول نِشین غزیر واہ واہ ہوا ضمیر غائب جو یعنی مراد اللہ کی طرف بڑھتا ہے واہ یعنی اللہ پاک اللہ حرف جار ہے پر کے معنی میں کل سب پر سب کے سب تمام یہ سارے معنی ہیں اور شہ چیز کچھ جب اس کا اشاط ہے شے کے معنی چیز کچھ کے من قدیر باصلاحیت ہونا باصلاحیت ماہر فن قدیر کے معنی باصلات کے منو ماہر فن کے من میں اور یہ مانا جائے باشلات ماہر فن یہ معنی کہ لکھے یافتہ یہ معنی دو معنی بازار واضح ہے قادیر کے معنی باشلاحیت اور ماہر فن یعنی قدرت رہنا باشلاحیت ہونا ہاں جی قدرت رہنا پہلے قادر یاق دار و قادر یاق در قدرتاً و اقتدار اور اقتدارہ ان کے معنی ہے قادر ہونا طاقت رہنا ہیں جی قادر ہونا طاقت رہنا قادر ہونا طاقت رہنا یہ معنی لکھا ہوا ہے اور قدیر بروزن فائل صحت مشبہ ہے بے معنی سم فائل یعنی قدرت و طاقت صلاحیت رہنے والا قدرت رہنے والا طاقت رہنے والا صلاحیت رہنے والا اور یہاں پر اسی معنی میں ہے قدیر کے معنی تو اب اس دعا کے تجمہ یہ ہوا اور وہ ہر چیز ان والا شین قدی کے تجمہ ہے اور وہ ہر چیز پر یعنی وہ اللہ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و طاقت اور سلاحت رکھتا ہے یعنی جو کرنا چاہے اللہ کر سکتا ہے اللہ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن ماحول نہیں ہے اللہ جو کام کرنا چاہے یہ کائنات جیسی ہزاروں کائنات ہاں جی لمحوں میں خلق کرنا چاہیے اللہ کر سکتا ہے اللہ ایسے عظیم ذات ہے اس کی قدرت کو قدرت مطلقہ کہتے ہیں جس کے کوئی قیت بند نہیں کوئی شرط شروع نہیں اللہ جب چاہیں جو چاہیں خلق کر سکتا ہے جب چاہیں جو چاہیں سب کو تباہ بھی کر سکتا ہے ہر چیز پر قدرت ہے یعنی اور وہ ہر چیز پر قدرت طاقت سلات رکھتا ہے یعنی اللہ تعالی جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کرنے کا قدرت جو ہے یہ طاقت اور سلات رکھتا ہے اللہ تعالی۔ بس جو ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ لہو الملک ولشین غزیر ہاں جی اس کا جو مکمل تجمیہ بن جائے گا اللہ وحد لا شریک کے سوا وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی عبادت و پرست کے لائق نہیں ہاں جی وحدہ لا شریک نہ یا اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ تجمہ وہ اکیلا ہے وہ اس کا کوئی شریک نہیں حقیقی بادشاہ اللہ اور ملک کو مندر حقیقی بادشاہت وہ سلطنت صرف اسی کے لئے اور ہر قسم کی تعریف و لحم تعریف و کا لائق بھی صرف وہی ذات ہے اور وہ اللہ گئے اور وہ زیادہ پاک ہر چیز پر عجرات و رہنے والا ہے جو چاہیں جب چاہیں کر سکتا ہے اذن تو یہ جو ہے اس دعا کی اس دعا کا ترجمہ ہو گیا سر باقی پر تھوڑی سی توضیحات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ اس کے اس دعا کے پیراگراف کے بارے میں حدیث بھی ہے حدیثی کتابوں میں آئی ہوئی ہے اس کے لیے ثواب لکھا ہے بہت زیادہ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے درسوں میں بتا دیں گے